ینل <سؤال> بی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اہل کفر دنیا میں خوب لذت اندوز ہوتے ہیں اور جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی کا نیک عمل کرنے والے مومنوں سے وعدہ ہے کہ وہ انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اہل کفر کا دنیا میں حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فکر آخرت سے یکسر غافل اپنی لذتوں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں ایسے اہل کفر کا ٹھکانہ مرنے کے بعد جہنم ہوگا